جو باپ مادہ ہے وہ یہ کہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس امت کے کچھ لوگ بدھ کی بھی پوجا کریں گے اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے منقان قبل کم تم ضرور اپنے پہلے لوگوں کے راستے پر چلو گے حض القد طب جس طرح تیر کے پر برابر ہوتے ہیں اسی طرح اسی ان لوگوں کی برابری تم ان کے کاموں میں کر گزرو گے حد تلو دخلو جو ہر وب بن یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی گو کی سوراخ گو کے سوراخ میں یا اس کی بل میں گھسے ہوں گے تو تم میں بھی کچھ لوگ ایسے نکلیں گے جو گھسیں گے قالو یا رسول اللہ کل یہود السارہ آپ کے مراد ہے کہ یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے ہم لوگ کہا کہ فمن ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے اور خاص طور پہ یہود و نصارہ کی امت اور یہود و نصارہ کی قوم اتنی لمبی رہی ہے کہ ان میں ہر قسم کی برائیاں اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آئیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء مختلف طور پر آتے رہے سمجھاتے رہے لیکن انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا اور انبیاء کو طرح طرح کی چیزوں سے مدحم بھی کیا سب کچھ ہوا تو گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈرا رہے ہیں کہ اگلی امتوں میں جو برائیاں تھیں وہ برائیاں ہماری امت کے اندر کے لوگ بھی میری امت کے لوگ بھی کریں گے یعنی یہ نہیں کہ اس کو کرنا جائز ہے اس سے بچو کیونکہ جیسے کہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا تم کو بھی منع کیا ہے اور جب انہوں نے یہ برے افعال کیے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر ہوئی اسی طرح جو لوگ یہ کام کریں گے اسی طرح ان کے اوپر یہ لعنت آئے گی جیسا کہ اللہ رب العزت نے کرام پاک میں خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بری چیزوں سے منع کیا تھا برے افعال سے منع کیا تھا لیکن انہوں نے کیا تو اللہ تعالی نے کو ان کو بندر بنا دیا مستق کر دیا جنزیر بھی بنا دیا اور اسی طرح ان کو ہلاک بھی کیا بہت سے قوموں کو ان کی بستیوں کو الٹ دیا امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم احادیث کی دو صحیح متفق علیہ امت کے درمیان جو متفق علیہ صحیح کتاب اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے ان اللہ زوالی الارو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام زمین کو مختصر کر کے میرے سامنے پیش کیا گویا سمیٹ دیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مختصر طور پر کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زمین کا خاکہ پوری زمین کا نقشہ پوری زمین کی شکل صورت اور اس پر جو چیز ہونے والی ہے قیامت تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> کے سامنے سمیٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے پیرے رسول کو بتا دیا انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے امتی سیب لوگ ملکوہ کو ہے میں نہ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ کر دکھایا میری امت کی حکومت اور ان کی بادشاہت اور ان کا تخت وہاں تک پہنچ جائے گا وہ روتیت القنزئی الحمر العبیت میری امت میں سونے اور چاندی کی بھی کثرت ہوگیڑتی تو اللہ تعالی نے کہ پیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئی ہے اور یہ رہا ہے حقیقت ہے شباند. کہ اللہ کا شکر ہے کہ پیارے رسول کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں پر دنیا بھی کھولا اور دین بھی کھولا انہوں نے دین کو لے کر کے دنیا, دنیا کو لے کر کے دین کی خدمت کی دین کو نہیں چھوڑا دنیا کو چھوڑ دیا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا پورے طور پر ان کو ملی مسلمانوں کی ترقیاں ہوئیں دنیاوی اعتبار سے کوئی قوم ایسی اس زمانے میں نہیں تھی جو مسلمانوں کی ہمسری کر سکتی ہو اگر کسی پرانی قوم نے علم طب میں یا دوسرے علوم میں ترقی کی تھی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اس سے بڑھ کر کے اس میں ترقی کی آپ کو معلوم ہے کہ یہ آج کل اب بھی اس زمانے میں بھی علم طب کے بہت سے افکار اور علم اطب کے بہت سے قواعد وہی استعمال ہوتے ہیں اور انہیں کی روشنی میں تعلیم دی جاتی ہے جو مسلمانوں نے آج, آج سے ایک ہزار سو سال پہلے ایک ہزار سال پہلے انہوں نے ایجاد کیا تھا اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اور یہ تو واقعہ ہے وہ سب تاریخ میں ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے فضا میں اڑنے کا جو خیال پیش کیا تھا ایک مسلمان عالم تھا اس کے اسپین کے اندر اور فرناس عباس بل فرناس کے نام سے مشہور ہے کہنے کا مطلب ہے اسی طرح دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ ان کی ہر جگہ نشانیاں اب بھی قائم ہیں مسجدیں ایسی بنائی کہ ہزاروں سال سے قائم ہیں جامع قرتبہ جا کے دیکھیں اسی طرح تاج محل لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا جب دنیا کو انہوں نے اختیار کیا تو دین میں کمزوری آئی اور دین کی کمزوری کی وجہ سے دنیا بھی ان سے جاتی رہی لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے اجمعین نے اس دنیا کو دین کے تابع کیا دین کی خدمت کی اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ ان کو ان کی مدد کی دنیا بھی دیا اور دین بھی دیا اس کے بعد جب دین چھوٹنے لگا تو دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا کسی کہیں کے کہ نہ رہے یہ مسلمان اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے کہ پیسے یا درہم اور دینار چاندی اور سونے کی کمی ہماری امت میں نہیں ہوگی یا کثرت تعداد کے اعتبار سے ہماری امت کم نہیں ہوگی لیکن دین کی کمزوری اور ایمان کی کمی کی وجہ سے ان کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے گی سمندر کے جھاگ کی طرح کثرت تو رہے گی لیکن ان کی کوئی حیثیت لوگوں کے درمیان نہیں رہے گی وہ ان نس الترب میں نے اپنے رب سے دعا کی اللہ علی کہا بے صنت پرانی قوموں میں بہت سے قومیں ایسی رہی ہیں جنہوں نے غلط کار کیے غلط کام کیے اللہ تعالی نے ان کی پاداش میں ان کو ہلاک کر دیا بستیاں الٹ دی گئی اور پھنسا دی گئی سب کچھ ہوا ہماری امت کے لوگ بھی کریں گے جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے لیکن یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ عالمینی کہ آپ نے اللہ تعالی سے ایک ضمانت مانگ لی کہ پوری امت کو اللہ تعالی کسی حالت میں ہلاک نہیں کرے گا کہیں اگر کچھ عذاب آیا تو دوسری طرف کے لوگ سالم رہیں گے تیسری جگہ کے لوگ سالم رہیں گے لیکن بہرحال مصیبت یا عذاب کچھ نہ کچھ آتا رہے گا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مصائب کے بارے میں جو اپنی حکمت بیان کی ہے فی الحال جن تاکہ وہ اللہ کے طرف لوٹیں یہ ہوتا رہے گا لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسا نہیں ہو سکتا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ پوری دنیا کی امت پوری دنیا کی قوم تمہارے اوپر اس طرح پل پڑیں گی جس طرح بھوکے لوگ ایک پیالے پر دوڑ پڑتے ہیں اور اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں ختم کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ختم کر لے جاتے ہیں اسی طرح پل پڑیں گے لیکن انشاءاللہ یہ مسلمان قوم ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جتنا ہی ان کو مارا جائے اتنا ہی ان اس میں پیدائش ہوتی ہے ایسا کسی نے بیان بھی دیا تھا کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کی مثال بعض ملکوں میں جہاں کی مسلمان اور غیر مسلمان کی لڑائی ہوتی ہے اور مسلمان زیادہ سے زیادہ مارے جاتے ہیں تو کسی نے یہ خیال پیش کیا کہ یہی حالت رہی تو ایک دن ہندوست یا ہندوستان کو ہم اکھنڈ بھارت بنا دیں گے جو کچھ تو کسی نے یہ بہت پہلے مجھے یاد آتا ہے کہا تھا کہ دیکھو مثال ایسے ہے کہ دیکھو یہ بکری جو ہے کتنے بچے دیتی ایک دیتی ہے دو دیتی ہے لیکن دوسری غلط دوسری یعنی سور وغیرہ ایک وقت یا کتے کتنے بچے دیتے ہیں لیکن ان کی دیکھی تعداد تھوڑی رہ جاتی ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں اور بکری کے بچے ریوڑ کے ریوڑ زبا بھی ہوتے ہیں کھائے بھی جاتے ہیں لیکن باقی رہتے ہیں تو پاک چیز باقی باقی رہے گی یہ مثال دی تھی کسی نے جب انہوں نے دھمکایا تھا تو انہوں نے مثال دی تھی اس طرح کی دیکھو مسلمان قوم کی مثال سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جشبونی پیشین گوئی کے تحت یہ کہا جا سکتا ہے کہ کتنا بھی ان کو دبایا جائے لیکن وہ انشاءاللہ شاء ابھرتے ہی رہیں گے ٹھیک ہے کمزوری آئے گی اور یہ جس طرح اس کی مثال یہ سمجھیے اور یہ ہونا ضروری بھی ہے اگر مسلمانوں کو برائیوں کے ساتھ بھی ترقی ملتی رہے تو گویا وہ برائی کو دین بنا لیں گے لیکن اللہ تعالیٰ تھکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے چوٹ لگاتے ہیں تاکہ سمجھیں اور اس کی مثال یہ سمجھیے کہ جیسے خوبصورتی کے لیے درخت کے اطراف کو کاٹا جاتا ہے چاروں طرف سے اس کو کاٹ کر کے خوبصورت بنایا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ گویا ہلاک کر کے کاٹ کر کے غلط شاخوں کو نکال کر کے درخت کو اور ہی پنپنے کا موقع دیتے ہیں تھوڑا ہی رہے لیکن یہ یعنی خوبصورت رہے گا اچھا رہے گا یہی مثال ہے دین پر عمل کرنے والوں کی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنا ہی تھوڑے ہوں لیکن جو لوگ ہماری سنت پر چلنے والے ہیں وہی اہل سنت والجماعت ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ قائم رکھے گا کہیں ان کو بہرحال مٹایا نہیں جا سکتا ہمیشہ وہ ہر ملک میں لاتزال ہوتا ہے تو امتی ظاہرین نار الحق ہمیشہ ایک دولی یا ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق کو لے کر کے وہ ہمیشہ چلتے رہیں گے تو یہ ہے خوشخبری پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگ کر کے گویا اللہ رب العزت نے اس قوم کے لیے ضمانت لے لی ہے لیکن فردن فردن کسی کے لیے ضمانت نہیں لی ہے اس وجہ سے ہر ایک کو ڈرتے رہنا چاہیے خدا ناخواستہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے اور ہمیں ہلاک کر دے اسی طرح لیکن یہ ہے کہ پوری قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرے گا بلکہ کہیں نہ کہیں قوم ایسی رہے گی جو ہلاکی کا یا ہلاک ہونے کا مستحق نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی وقت ہلاکت میں ڈالتا ہے جب برائی غالب ہو جاتی ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ کیا اللہ کو یا رسول اللہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا اس حالت میں بھی کہ ہم میں سے نیک لوگ رہیں گے نیک لوگ بھی رہیں گے تو کیا گیہوں کے ساتھ خون بھی پس جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عید آگ کا سورل اگر برائی بڑھ جائے زیادہ ہو جائے پچاس فیصد ہے تو تب بھی امید ہے کہ ان اللہ عذاب نہیں آئے گا ساٹھ فیصد نیکی ہے ستر فیصد نیکی ہے تو بہت کچھ کہا جائے گا لیکن اگر برائی ساٹھ فیصد ہو گئی ستر فیصد گئی اس وقت کو اس ہر زمانے میں ہر زمانے میں اللہ کے فضل سے علماء اٹھے جب بھی برائی بڑھی تو اس میں جہاد باللسان اور جہاد بس سب کچھ کر کے اللہ کے فضل سے دین کے بقا کا توازن انہیں قائم رکھا اللہ کا شکر ہے یہ توازن قائم رہے گا انشاءاللہ جیسے بھی ہو اور یہ نہ سوچنا چاہیے کہ نہ امید نہیں ہونا چاہیے ان نہ ہو لائے اس اللہ الا القوم فرون اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی ناما, آ, لوگ ہی نا امید یا مایوس ہوتے ہیں وہ ان نس الطوربی امت ہی سنت نام اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا فرمائی ہے کہ میری امت کو عام قحط میں یا کسی اور مصیبت میں ہلاک نہیں کرنا وہ اللہ و سل تعلیہ مادو ون سوان ان پر انہیں میں سے دشمن مقرر مسلط کر سکتا ہے لیکن باہر کا دشمن پورے طور پر مسلط نہیں ہو سکتا انشاءاللہ شاء اللہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دشمن پورے طور پر ان پر مسلط ہو کر کے اور ان کو ختم کر دے استبی ہو یعنی جائے سمجھے کہ ان کو ایک دم جڑ ہی سے ختم کر دے ایسا نہیں ہو سکتا وہی نربی قال میرے رب نے مجھ سے فرمایا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اور اس میں یہ ٹکڑا اس کو حدیث قدسی کہیں گے یعنی اللہ تعالیٰ سے نقل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈائریکٹ یا محمد اذا قضیت و قدان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کسی چیز کا فیصلہ کر دیں گے پہنائے اور رد تو پھر اس کو کوئی چیز لوٹانے والی نہیں ہے وہ انی عورتی تو گویا یہ تم ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کہا وہ ان آتعت کا یہ امتی کا اللہ اہلی آپ نے جو دعا کی ہے یا جو ماگ مانگی ہے اس مانگ کو قبول کرتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کر دیا اس فیصلے کو کوئی لوٹانے والا نہیں جب ہم فیصلہ کریں گے تمہید ہو گئی اور اس کے بعد موضوع یہ ہے کہ انی آتعیت آپ نے جو طلب کی ہے اس طلب کو ہم نے پورا کر دیا کہ آپ کی امت کو ہم اکٹھا ہلاک نہیں کر سکتے نہیں کریں گے یا <تصفح> <تصفح> اے بھکمری میں یا یاد سالی کے ذریعے سے ان کو ہم ہلاک اکٹھا نہیں کر سکتے وہ اللہ وسلی تعلیم ادو سبان حسین ان پر پورے طور پر ان کا دشمن مسلط نہیں ہو سکتا ہے ہاں آپس میں آپس کے اختلاف میں وہ ایک دوسرے کو حلال سمجھیں گے سبحان اللہ دیکھیے یہ چیز بھی پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور اللہ کی قدرت اسی میں ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو خون کو حلال سمجھیں گے مسلمانوں میں آپس میں بہت سی جنگیں آج قریب کے میں آپ دیکھیے جو کچھ ہوا عراق اور کویت اسی طرح اس سے پہلے بہت سے ایسی, ایسی ای ای ای ای ای ای ای ای کیا نام ریاستیں رہی ہیں جو آپس میں ہمیشہ لڑتی رہی ہیں ایک مسلمان حکومت دوسرے مسلمان حکومت سے لڑتی رہی ہے جنگ پرانی تاریخ کو دیکھیں تو یہ چیز برابر رہی ہے اب جب مسلمانوں کے خلاف دشمن اکٹھا ہو گئے ہیں تو گویا مسلمانوں کا نے یہ سوچ لیا کہ خود بھی لڑنا شروع کریں گے لڑتے رہیں گے تو زیادہ ہی برا ہوگا اس وجہ سے یہ معاملہ ٹھنڈا ہے ورنہ پرانی تاریخ آپ دیکھیں امن کزیر وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک حکومت مسلمان دوسری حکومت مسلمان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اپنی طاقت اور اپنا زور پورا ان کو مٹانے میں ایک دوسرے کو ختم کر رہے تھے سبحان اللہ وشتما دشمن اگر پوری دنیا کے کونے کونے سے آ کر کے اکٹھا ہو جائیں پھر بھی ان کو ختم نہیں کر سکتے حتہ یا کون باد ہوں ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کچھ مسلمان دوسرے مسلمانوں کو ہلاک کریں قتل کریں غارت کریں یہ ہوگا وہ یس بھی بادن اور بعد مسلمان ایک دوسرے کو قید کریں گے ایسا بھی ہوتا رہا ہے لیکن یہ کہ پورے طور پر دشمن بھی ایسا کر سکتا ہے اور کیا ہے اس نے لیکن پورے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ ضمانت دے دی ہے کہ مسلمان فنا نہیں ہو سکتے کیونکہ کی یہ اسلام جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان دین اللہ اسلام دین مقبول اللہ کی دین اسلام ہے ہم غیر السلام دینا فلاں دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کے بقا کی جب تک یہ گھر قائم ہے جیسا کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے یہ باب بادہ ہے باب ال جال اللہ القابل حرام قیامن ہے اس بیت الحرام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بقا کا ایک ہی ایک نشانی بنا رکھی ہے جب تک یہ گھر قائم ہے مسلمانوں کے اندر مسلمان قائم رہیں گے جب یہ گھر گر جائے گا اور اس وقت گرے گا جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کسی مجلس سے بیان کیا اس وقت گرے گا جب پوری دنیا میں شر پھیل جائے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علاقہ خبص شر پھیل جائے گا اور یہ حالت ہو جائے کہ دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ اس گھر کو اٹھا لے گا اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی یعنی قیامت تک مسلمانوں کا وجود رہے گا لیکن اس خوشخبری سے کسی کو غرور میں نہ آنا چاہیے ہو سکتا ہے انفرادی طور پر کس کے اوپر مصیبت آ سکتی ہے اس وجہ سے مصیبت کے اسباب یا اللہ کے عقاب کے اسباب سے ہر مسلمان کو ہر وقت بچنا چاہیے اور ہر ایک کو اس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے یہ نہ سوچنا چاہیے کہ نہیں پورے طور پر تو ہلاک نہیں لیکن انفرادی طور پر کسی وقت بھی کسی کے اوپر کوئی ایک کوئی عذاب کوئی ایسی مصیبت آ سکتی ہے جیسا کہ بہت سے قوموں بہت سے قبیلوں کو ہوا غلط لوگ تھے ان کو مسلمانوں میں بھی ایسے ہوئے کہ ان میں خاص بیماری آئی اور ہلاک کر دیے گئے مسلمانوں میں بھی ایسے ہوئے کہ ان کا قریہ دھسا دیا گیا یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں لیکن پورے طور پر مسلمانوں کو مٹانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے یا کی جائے گی مستقبل میں وہ انشاءاللہ اللہ کامیاب نہیں ہوگی یہ مسلمان ادھر ڈوبے ادھر ابھرے یہی مثال رہے گی اگر کہیں کمزور ہوئے تو دوسری طرف انشاءاللہ طاقت رہے گی لیکن اگر یقیناً پورے طور پر اللہ تعالی قرب العزت کے مقصد کو ہم پورا کریں تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وہ ان تم مومن تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو جاؤ اگر مومن ہو جاؤ اگر پچاس فیصد ہی مسلمان پورے طور پر صحیح ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ پوری دنیا پر ان کا غلبہ دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے جب امت قائم ہی نہیں رہی تو ان کا دین کیسے غالب ہوگا اللہ کا شکر ہے کہ یہ دن ایسا ہے اس کمزوری میں بھی پوری دنیا میں پھیل رہا ہے آپ سوچیں کہ خود ہندوستان کے حالات کیسے ہیں لیکن آئے دن آپ سنیں گے کہ فلا قبیلہ پورے کا پورا پورا کریا فلاں بستی پورے کی پوری مسلمان ہوگی حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں کاٹے جا رہے ہیں سب کچھ ہے یہ اللہ کے اس دین کا معجزہ ہے مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں دین کے لیے وہ بہت کم ہے اس اعتبار سے لیکن بہرحال اس میں غرور میں نہیں آنا چاہیے اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ ہر ایک اپنی کوشش جاری رکھے اور اللہ کے دین کی طرف بلائیں اسی طرح آپ دیکھیں گے یوروپ وغیرہ میں یعنی وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر یہی تعداد بڑھ, اسی تعداد بڑھنے کا یہی تناسب رہا تو آئندہ دس پندرہ سالوں میں پورا امریکہ مسلمان ہو سکتا ہے ایسا بھی لوگ بول رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ تعداد بہت بڑھ رہی ہے اور یہ ایک مسئلہ یہ جو تھا کہ وہاں رہنا کافر ملک میں رہنے کی کے بارے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگ بہت کچھ خطرے محسوس کرتے تھے لیکن اللہ کے فضل سے بہت حد تک وہ خطرہ اب دور ہو رہا ہے اور لوگ اپنا کوچنگ کلاسیں کر کے اور لڑکوں کو قرآن اور دین اور سب کچھ سکھاتے ہیں اور باقاعدہ اسکول مدارس سینٹر سب کچھ قائم ہے اللہ کے فضل سے ہو رہے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ دین ہمیشہ ہر حالت میں چاہے کمزوری کم حالت میں رہے لیکن وہ پھیلتا ہی رہے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس دین کو تمام دین پر غالب اسے رکھنا ہے پوری دنیا کے لوگ اس مسل اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی تمام کوششیں ان کے افسوس اور ان کے حسرت کا باعث بن رہی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمے ہیں فصیون کے کون سمت کون وہ ہزاروں خرچ کریں لیکن وہ کامیاب نہ ہوں گے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ان اخاق والا امتی المت میں اپنی امت کے اوپر ان لوگوں سے ڈرتا ہوں امت کے بارے میں ان لوگوں سے ڈرتا ہوں جو اپنے کو پیشوا بنا کر کے گمراہ پیشوا بن کر کے امت کو گمراہ کرنے والے ہیں الم <الْمُضِلِّين> مت وہ جو پیشوا ہو جاتے ہیں کسی شکل میں بھی یعنی وہ چھوٹے انداز میں ہو یا بڑے انداز میں ہو بڑے سے بڑا کوئی حاکم ہو وہ بھی اس ام، امام ہوا لیکن یا تو وہ الہدا ہوگا یا اللال ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ آ کر کے ہماری امت کو بہت کچھ گمراہ کر سکتے ہیں اور یہ چیز واقع ہے آدمی اپنے گھر کا ایک بڑا آدمی ہو وہ اپنے ماتحت کو اپنی رائے پر مجبور کر دیتا ہے اسی طرح دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو پنڈوا بن کر کے یا سمجھ لیجیے جس کو مجاور کہتے ہیں یا اور کچھ اس طرح کی جو بدعت کے کام کے سرگنے ہوتے ہیں وہ کتنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کے بہت سے لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبوت کا بھی دعویٰ کریں گے مہدی ہونے کا دعویٰ, دعویٰ کریں گے یہ سب ایم مزلم میں داخل ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والا ابھی قریب جو ہندوستان اور پاکستان کا جو گمراہوں کا سردار تھا یا نبی بنا وہ قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی اس کے پیچھے کتنے لوگ گمراہ ہوئے اور ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کے مخالف اسلام کے مخالف ان کی مدد کرتے ہیں وہ جانتے ہیں حقیقت میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ غیر مسلم جو ہے اسلام کو ان مسلمانوں سے بھی زیادہ اچھا سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین جو ہے اس وقت فلا غلط قسم کا کی تبلیغ جو کر رہا ہے وہ اصل دین نہیں ہے آپ ایسے لوگوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ غیر مسلم بھی ان کی مدد کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کر کے ہم اسلام کو کمزور کر دیں مسلمانوں میں تبرکہ ڈالیں اس وجہ سے آپ دیکھیں گے جتنے جتنی غلط تحریکیں اٹھی مسلمانوں کے نام سے اسلام کے نام سے جس میں سب سے بڑی تحریک زمانے کی جو رہی ہے وہ قادیانیت کی تھی اس میں اس کو پوری دنیا کے دشمنا نے اسلام نے اس کی مدد کی اور کرتے ہیں ہر جگہ ان کے لیے آسانیاں دیتے ہیں لیکن اللہ کی قدرت یہ ایک تمہید بنتے ہیں اسلام کے لیے اس میں ایک خیر کا بھی پہلو دے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں یاد ہے سرالیون کے کچھ طالب علم تھے ہمارے ساتھی جامعہ اسلامیہ میں بہت پہلے سن تو بتاتے تھے آ کے شروع میں جب آئے تو غلام احمد قادیانی کا نام بہت لیتے تو ہم نے ان سے ان کو سمجھایا کہ یہ غلام احمد قادیانی تو بہت گمراہ آدمی کہا اسی کو ہم نبی سمجھتے ہیں یہ نہیں کہ تھے سمجھتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ جب سمجھایا گیا کہ دین یہی ہے اور یہ قدراب آدمی جھوٹا ہے لا کر کے ان کو کتابیں دی علماء کی سمجھایا تو یقیناً وہ سچے مسلمان ہو گئے اور جا کر کے انہوں نے جو تبلیغ کی گویا لوگ مسلمان ہونے کے نام سے قادیانی ہونے کے نام سے مسلمان ہو گئے تھے ایک تم ہوئی پھر جب اصل اسلام کو سمجھایا گیا تو الحمدللہ بڑی آسانی تھی سمجھنے میں اور اصل اسلام کی طرف وہ لوگ آ گئے تو اب بھی یہ ہو رہا ہے کہتے ہیں وہی لوگ جو نکل کے گئے یہاں جو پہلے قادیانی تھے اور پھر مسلمان ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں ان کی تبلیغ ہوتی ہے آج وہ گئے تو ایک ہفتے کے بعد ہم وہاں پہنچتے ہیں تاکہ ان کو اصلی دین ہم سمجھائیں کہا بہت کامیابی اللہ کے فضل سے ہو رہی یہ بھی ایک چیز اللہ کی قدرت ہے بہرحال وہی نما آخاق والا امتی علیہ اس میں ایک چیز یہ بھی ہونی سمجھنی چاہیے کہ آدمی کو چاہیے کہ ہم غلالت اور گمراہی کا پیشوا نہ بنائیں کیونکہ وہ اور جو ان کے تابع ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا جہنم میں ڈالے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور کلام پاک میں اس کا ذکر وعدہ اور وہی فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ خود وہ پیشوا نہ بنے گمراہی کا ہاں اگر ہدایت کا پیشوا بن رہا ہے لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کا رج خدا کی قسم تمہارے ذریعے سے اگر اللہ تعالی ایک ہی آدمی کو ہدایت دے دے تو بہت, بہت کچھ مالوں سے تمہارے لیے وہ بہتر ہے وہی دعوق علیہ مصیف لم یورفا الم علقیامہ جب مسلمانوں میں تلوار آپس میں اٹھ جائے گی تو قیامت تک پھر وہ تلوار رکھی نہیں جائے گی یہ ترجمہ آپ کیجیے وہی دعوق علیہ مصعف لم یورفا الہ ملقیامہ ہوا ایسے ہی اللہ کا شکر ہے بہرحال یہی قدرت اللہ تعالیٰ کی یہی حکمت پیارے رسول صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے وسلم میں پورے طور پر اسلام ایک ایک ذرے میں نافذ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرو کر دی پوری دنیا کی صدیوں میں سے سب سے خوبصورت اچھا اچھی صدی وہ میری صدی کا زمانہ یہ میرے زمانے م. میری م. زندگی کی صدی ہے سم الدین پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ابو بکر ہوں عمر ہوں یا صحابہ پھر صحابہ کے بعد تابعین پھر طابعین کے بعد طابعین اس کے بعد نصوص دیکھنے سے پتہ چلتا ہے لایاتی منہ بادن ہو جو دن بھی گزرے گا وہ اگلے دن سے اچھا نہ ہوگا یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا وہ میں سے یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے اور یہ چیز رہی ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادا وقات سے مسلمانوں کے دار رسول کے زمانے तो مسلمانوں तो کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ مکے سے لوگ مہاجر ہجرت کر کے گئے مدینے کے لوگ ایک جان ایسے ہو گئے کہ جس کے پاس دو بیوی تھی ایک بیوی دوسروں کو دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہو گیا کہا یہ آدھا گھر ہے اس کو ہم بانٹ لیتے ہیں تمہارا آدھا ہے اور ہمارا آدھا یہ کھیتی ہے بادشاہ ہے یہ ہمیشہ آدھا ہمارا ہو جائے آدھا تمہارا ہو جائے اس طرح کی ایک نوبت آئی اور اس پر پورے طور پر انہوں نے عمل کیا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کر کے ان کی تعریف خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یو سر رونا حسین بہم خساسا خود محتاج ہو کر کے بھوکھے را کر کے اپنے بھائیوں کو یہ لوگ کھلاتے ہیں ایسا بھی ہوا اس کے بعد پھر حضرت عثمان کے زمانے میں مسلمانوں میں اختلاف یا مسلمان کے دشمن یہی کہا جائے گا ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں اختلاف ہوا اختلاف رہا پھر حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافات ہوئے لیکن یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ان لوگوں کے اختلافات دنیا کی خاطر نہیں تھے دین کو قائم کرنے کے لیے تھے آپس میں اشتہاد کیا انہوں نے کوئی ان کے ساتھ رہا کوئی ان کے ساتھ رہا یہ کہنا یا یہ سوچنا پل بھر کے لیے سوچنا گنا ہو جائے گا کہ وہ دنیا کے لیے لڑ رہے تھے چاہے وہ حضرت معاویہ ہوں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کے حق میں امن دیا اور دوسرے لوگوں نے تنازل کر کے اور پھر حکومت الحمدللہ للہ چلتی رہی اس کے بعد پوری دنیا میں فتوحات شروع ہوئیں یہاں تک کہ چند ہی سالوں کے بعد سن 45-46 میں ہندوستان تک حکومت مسلمانوں کی حکومت اور مسلمانوں کی فوج پہنچی سب کچھ ہوا لیکن اس کے باوجود وہ جو تلوار اٹھ چکی تھی اختلاف کی وہ تلوار اب تک قائم رہی ہے اور رہے گی ان اختلافات کے اسباب میں ایک اسباب تو سیاسی دوسرے اسباب جو ہیں وہ دینی اور مذہبی عقائدی اس میں بہت سے بہت سی ایسی تولیاں نکلیں جنہوں نے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا جیسے خوارج تھے خوارج کا نام آپ سنتے ہوں گے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کسی نے زنا کر لیا تو وہ کافر ہو گیا اور وہ خالد مخلط فنار چاہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نماز بھی پڑھ رہا ہو روزے بھی رکھتا سب کچھ لیکن وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا اسی طرح کے غلط افکار بہت کچھ پیدا ہوئے کچھ اور قومیں اس طرح پیدا ہوئی کہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے رہے اللہ تعالیٰ معاف کریں یہ قومیں اس طرح کی رہی ہیں اور رہا کریں گی کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی ہے اور اسی میں اللہ کی حکمت ہے اللہ تعالی جان اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس گندے ماحول میں کون اپنے کو محفوظ رکھ کر کے ہمارے حکم کے مطابق چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میری امت کے لوگ تہتر فرقے میں بٹ جائیں گے تو صحابہ نے پوچھا کون حق پر ہے تو پیارے رسول نے کیا فرمایا ماں انالی واسعی جس طریقے پر جس راستے پر میں اور میرے ساتھی عمل کر رہے ہیں وہی ہے حق کا راستہ اور وہی راستہ جس کو پیارے رسول نے کھینچ کر کے بتایا تھا پیارے رسول نے ایک لمبی لکیر کھینچی پھر اس کے بعد داہنے اور بائیں بھی کئی لکیریں کھینچی اس کے بعد لمبی سامنے سیدھی لکیر پر اشارہ فرما کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاد کی وہ انحاظہ سراطی مستفی من یہ میرا سیدھا راستہ ہے اسی پر چلو اس کے علاوہ اور دوسرے راستوں پر چلو گے تو تم کو لے کر کے بھٹک جائیں گے یہ راستے یہی ہو رہا ہے جتنے بھی افکار نکلے اگر مسلمان اپنے کو یہ سمجھ لیں کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مکلف ہیں اور کسی غلط فکر کے کوئی بھی کوئی فکر لے کر کے اٹھے کوئی کہے کہ صحابہ کافر ہو گئے کوئی کہے کہ صحابہ ظالم ہو گئے آپ دیکھیں کہ کی کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان کو کافر ہونے کا کوئی ایسا اشارہ بھی ملتا ہے نہیں اللہ کی کتاب میں ان کی تعریف ہے اور اللہ تعالی جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے والے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان صحابہ کو برا نہ کہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان سے راضی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان سے افعال سرزد ہوں گے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان فرمایا عل بدر کے بارے میں ملوماشی تم فقط غفر تو لگم جو کچھ بھی تم کرو گے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ کچھ بھی کریں گے کفر نہیں کر سکتے کچھ بھی کریں گے لیکن ایسا کام نہیں کریں گے جو کفر تک پہنچے اور جو کچھ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی معاف کر دینے کا فیصلہ کر دیا تو اب کوئی قوم اگر آ کر کے صحابہ کرام کو کافر بناتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ابو بکر کافر گئے ظالم تھے احمد ظالم تھے اور کچھ ہے اس کو آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھیں کیا یہ بات صحیح ہے وزین ہوں بالکس مستقیم آپ صحیح ترازو لے کر کے تولیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو ہدایت ہر جگہ ملتی رہے گی پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص آ کر کے کہتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی اور کی اتباع لازم ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کلام پاک کی صحابہ کرام کی ہدایات کی روشنی میں ہم جا...